سورہ واقعہ مکی ہے چھیانوے آیات اور تین لوگوں اس صورت میں نعمتوں کے ساتھ نکمتوں کا بھی بیان ہے اور اس صورت میں تین جماعتوں کا تذکرہ بہت آلہ متوسط نجات یافتہ اور تیسرے درجے کی گری ہوئی عذاب والا سابقون اولین ایک اصحاب الیمین دو اصحاب الشمال مال سورت نزول میں چھیالیس موجودہ ترکیب میں چپن ہے ماقبل کے ساتھ مناسبت بالکل واضح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقاتل واقعہ یاد کرنے کا ہے جب آن پڑے گا آن پڑنے والا لسل وقات ہاں اس کے وقت ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں حافظتن جھکا دے گی کچھ لوگوں کو حافظ اٹھا لے گی کفار و فاسق کو جھکا لے گی نا اور مومن اور متقی کو اٹھا لے گی ادار وجل اردور جمیلے کی زمین کام کر اور مستل جبان اور ہوڑ جائیں گے پہاڑ اوڑ کر فکانت ہبا مومبت واپس ہو جائیں گے ریت اڑتا ہوا بکن تم ازواجن اور ہو جاؤ گے تم تین طرح لوگ پاس حابل کچھ دائیں ہاتھ والے ماسابل میں منا کیا خوش قسمت ہے یہ دائیں ہاتھ والے وا صحاب المشما کچھ بدنسیب لوگ بائیں ہاتھ والے ماں صابل مش اما کیا بدنسیب ہے اچھے کام بھی پائے ہاتھ سے کام کرنے والے وسطہ السابقون اور وہ پہلے پہلے نمبر لے جانے والے اسا بکون فی لیمان اور دوسرا اسا بکون فلام دوسری تفسیر اسا فی فل دنیا وسع یوم الحش اسکون حال لن وسا سب سے اونچے مقام اور مرتبے کی کے اولائک مقرب یہ اللہ کے ہاتھ نز پانے والے ہوں گے قرب پانے والے ہی جنت جن خوشی کی جنتوں میں قلت من نلولین ایک بڑی جماعت ہے اگلوں میں وقلیل من الاخرین ن اور وہ تھوڑے ہیں بعد میں آنے والوں میں سے السر الم موتونہ یہ چپرکٹوں پہ ہوں گے ترتیب سے رکھے ہوئے منتقین متقابل ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان میں آمنے سامنے یطوفوں نہیں ہم مخلدون گھومنے ہوں گے ان کے اوپر نو خیر سدا بہار نوجوان اور جو ہمیشہ نوجوان رہیں گے خدمت کے لیے نوجوان خوبصورت لڑکا وہ اچھا لگتا ہے خدمت کے لیے بابا جان اچھا نہیں لگتا اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ پانی دے دو آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ وہ برتن لیا ہو کیوں دوڑانا ہے اس کو کیوں تیرے باپ کے برابر تو مولوی رہی ہو کہ تجھے شرم نہیں آتی ہر شخص کہے گئے تھے کہ ایک بابا کو کہہ کہتے جلدی دوڑ تو نو عمر اور نو خیز قسم کے لڑکے ہو ایسے بھی نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر کے آدمی کھانا چھوڑ دیں کہ یہ مگر مچ کبچ اکا جائے ایسے بھی نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر کے آدمی کا دل ابل جائے ایسے ہو کہ انہیں دیکھ کر کے بھوک لگ جائے اور ایسے ہو کہ ان کو دیکھ کر کے آدمی تر و تازہ ہو جائے آنکھوں کی اور دل کی غذا ہے بہترین حسن کے لوگ حسن کا تعلق نظافت سے ہے اور احفت سے ہے یاد رہے چکرے کی رنڈیوں کو کسی نے حسین نہیں کہا بازار حسن کے زربافتوں کو کسی نے محبوبہ نہیں کہا وہ گن کے لائے گئے نفرت کے لائے تو حسن کے بعد میں پہلے دو لفظ کہو کہ اس کا تعلق نزاکت سے ہے اور احفت سے ہے نزیف اور صاف ستھرا اور اصیف ہو خوبصورت تازہ تم قسم کے نوجوان جندگیوں کی خدمت پر معمول ہو گئے تو اسکارتا نا کہ یہ ہمیشہ کے لیے لڑکے ہوں گے بابا نہیں بنیں گے کا وہ حل دودھ بہار ہوں گے نو ہے سدا بہار میں پشاور اسپتال میں اٹھاسی میں زیر علاج تھے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. اس کی وجہ سے لنگ رہ گیا وہاں ڈاکٹروں میں ڈاکٹر صاحب بغیر منظور اصل سرجن لیکن باہر انجیکشن لگانے والی عیسائی عورت تھی بہت در شکل کالی کلوٹی ایج مجھے اب بھی یاد آتی ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے رات کے وقت کوئی پوچھ نہیں نظر آئی اور زبردست قسم کی حسین جمیل لڑکیاں تھیں مسلمان جو پریکٹس پر تھی ان میں ایک بالکل ایسی بہترین جیسی گوبھی گلو وہ آئی اور میرا بازو کھولا اور اس پر انجیکشن لگانے لگی پھر ایک دم میں نے کہا کیریئر کیا ہو رہا ہے کہا میں وہ بڑی بولیاں ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا ہے میں نے کہا بڑی کون کہا وہ جو رات جو نہیں ہے میں نے کہا نہیں بس اس کو رہے دو میں نے کہا اس کو رہے دو اور آپ اس بازو پر سیکھ لینا یہ بازو مولوی ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ان yes, شاء اللہ ہمیشہ صحیح رہے گے میں نے کہا ایک نہیں دو تین روز لگا کے توڑتی رہو اس میں مگر اس بوجھ کی گنا لانا میرے کمرے میں وہ مسلمان تھے وہ جو غریب پر گھبرا رہی تھی نوجوان خوبصورت وہ گوبھی گل اور بالکل ایک سیکنڈ میں صحیح طرح لگایا اور آنسو سے رونے لگی میں نے کہا کیوں روتی ہے کہنے لگی اتنی عزت اور شفقت کسی نے نہیں کی میں نے کہا یہ ضروری ہے کہ مسلمان مسلمانوں کو عزت دے ایک عیسائی ہمارے پیغمبر ادین کو نہ ماننے والی کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے میں نے کہا ان اس کمرے میں آئی تو اچھا نہیں ہوگا رات کو ڈاکٹر منظور آئے حاصل آئے میں نے کہا کیوں کہتے کوئی نیا انقلاب برپا کیا اسپتال میں نے کہا کہہ لیے کہ نوجوان لڑکی ہے جو بریکٹس پر وہ آپ کو بہت دعائیں کہ حضرت بہت قریب سخی جواد ہے اور وہ عیسائی جو ہے نا وہ دور کھڑی ہے وہ کہتی ہے مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی مسلمان ہیں اور غیرتی ڈاکٹر ہے بہت میں سے ڈاکٹر صاحب غندان اور کیونکہ ہم نے سورہ واقعہ سمجھ کے پڑھائی ہے ہمیں احساس ہے آدم ہمارا اسٹیج سے چھٹ جاتا ہے جب خوبصورت حسین جمیل ڈاکٹر ہو خادم ہو اور توڑ توڑ بس خیز ہمارے بزرگ ہیں ان کے مدرسے میں کاری ہے بہت کالا ہے بس اگر سارا بنگال برمائے اکٹھے ہو جائے تو اس کا ایک چہرہ بن جائے گا اور سارا جہان کا کوئلہ اور سیاہی اکٹھی ہو جائے تو اس کا دوسرا چہرہ بن جائے اور چیچک کے بڑے بڑے داغ ہیں بکستر کی اسپیڈ ہوتی ہے بگرمچ کی طرح تو مولانا مجھے تن کرنے کے لیے کہتے اور جاؤ پانی صاحب کو چلا اس میں نے کہا ضرورت نہیں آرام سے بیٹھا ٹول جہاں د خوب رو یا ناس بردار دے ٹول جہاں د خوب رو یا بردار دے اچ نچ داس پما اوتا کر اللہ نے حسن اور جمال کو عزت دیشک تی لو کو تو بردل لو نو نا شکتنی لا کے اللہ آو دیدن دی حج مختبا درفاس پڑے رہی سوال وی علیہم ولدانوں مخلدی چکر لگا رہے ہوں گے جنتوں پر نوخیز اور سدا بہار لڑکے کے بہ آپ ہو لے کر وہ اباری اور پانی کے جگہ وہ قاسم سے مم اور ان کے ہاتھوں میں کہاں سے ہوں گے کے پانی کے آپ ہو ہاں، وہ جام لا الہ الا اللہ جو پانی سے برتے اور اباری کی وہ بڑا چک اور کاس مم اور درکا ہیں چشمے کے پانی کے لاو سا دونا نہ ان سے درد سر کھائیں گے وہ لا نزی فون اور نہ بے بولیں گے وفا کے ہاں اور ان کو پھل ملے گا لیکن تربوز کی ضرورت نہیں مما یا تخیروں جو ہی چاہیں گے ہم تو یہ جانا چاہتے پابر کام ہے بس یار لوگ یار لوگ پابر کام ہے اور فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے کا یہی حال ہے کل کا دن تھا کہ آپ آئے تھے اور اب ایک ہفتے کے اندر یہ اندر غائب ہو جائے پھر بھی ادارے میں سو ڈیڑھ سو دو سو تک طلبا عید اور عید کے بعد تک رہنا چاہے تو کوئی کو مل جائے گی وہ لاہ میں تو اور گوشت پرندوں کاشن ہوں جو چاہیں گے یہ تک پسند کریں گے یا اسٹور چاہیں گے وہ رو نئی اور ہورے ہوں گے خوبصورت اکیوں والی افسان لو لکنو مانل کی مٹی ہیرو کے پوش جزان امبا کا نو یا ملو یہ بدلاؤ گئے ان کے کیے کا لا ان بھی ہر ولا والا تاسیما یہ سنیں گے نہیں جنتوں میں بےحد بات اور نہ گناہ کی جس ماحول میں نا بےحد بات اور نہ گناہ کی وہ جنتیں علاقی لگوں سلاما سلاما مگر ہر طرف سے سلام سلام وہ صابل امین اور وہ دائیں ہاتھ سے کتاب پکڑنے والے وہ دائیں ہاتھ سے کھانے والے اور پینے والے دائیں اور پائیں کا فرق کرنے والے نمازوں کے بعد دائیں ہاتھ سے تصبیات کرنے والے ماں صابل امیر کیا ہوں ہے ہاتھ والے دائیں اور بائیں کا فرق کرنا ہو تو اصل سن لوماؤ آ جب جب الٹے ہاتھ سے ذکر کرتے میں دیکھ کے کہتا ہوں شکر کرو کہ یہاں ہے ورنہ قبر پہنچ جاتے تجھے دائیں بائیں کا پتہ نہ ہوتا ہو صدر محدود یہ دیریوں میں ہوں گے بے کانتا وہ تل ہم اور کیلے ہوں گے تہ کرتے وہ ذل ممدو اور چھاؤ ہوں گے لمبے لمبے وہ مزدور اور پانی ہوگا اوپر سے گرنے والا آبشار کی طرح وفا کے دن کثیرا اور پھل بترا لا وقت تو آتی اون ممنو نہ وہ کٹے گا نہ روکا جائے گا وہ فورو اور بچونے ہوں گے اونچے اونچے انشان انشان ہم پیدا کریں گے جن ہوتی عورتوں کو جان کر کے فجالنا ہونا بکارا بس کر دیں گے ان کو کوریاں اور او بل اور بل ام عمر یا محبت والی ہے ترا با عمر جنت میں جو عورتیں ملے گی ایک تو جسے ساتھ کھیلنے والی ہے محبت کرنے والی باقیرات اور بالکل تازہ تم وہ بوڑھی کو آپ نے کہا نا کہ بوڑھیا ہے تو جنت اندل لا عجائزہ لائے کل الجنت وہ رونے لگی تو آپ نے کہا اللہ فرماتا ہے ہم ان کو جوان کر کے باقرے محبت والی امبا اور ہم ام عمر بنا کر دائیں ہاتھ والوں کو دیں گے سن تم منل ایک بڑی جماعت ہوگی اگلوں کی وسل تم منلا گری اور ایک بڑی جماعت ہوگی پچھلوں کی رکو کا نشان یہی تھی کہ اس سے پہلے رکوں کا نشان غلط لگا ہے وہ شِمَالِ صحاب شمالی باں صحاب شمال اور وہ شمالی کیا برباد ہو شمال والے دائیں ہاتھ کا کام بھی بائیں ہاتھ سے کرے جو مسلمانوں کے آخری فتح کو امریکہ کے ساتھ ساس باز کر کے تباہ و برباد کر لیے ایسے شمالیہ پھر اس اموہ میں گرم ہوا میں ہوں گے وہ ہمیں میں گرم پانی میں وہ میں یہ ہم اور چھاؤ بھی ان کا گرم گرمی کا ہوگا لاپارہ دن نہ وہ ٹھنڈا ہوگا ولا کریم غریب نہ عزت کا ان نہ امکانو قبل غالرفین بے شک ہے یہ اس سے پہلے آسودہ حال و قانوی سر رونا للحل اور زد کرتے تھے بڑے بڑے گناہ کر کے پیچھے نہیں ہٹتے تھے وہ قانو اور کہنے لگے ازام اتنا وقن نہ تو و الزامہ جب ہم مریں گے ہوں گے مٹی اور ہڈیاں آئنہ لبب و اصول پھر اٹھائے جائیں گے اواب ن لمارے اگلے گزرے ہوئے کل ان نبوری ن ولاخری ن آپ فرمائے بے شک اگلے اور پچھلے اکٹھے ہوں گے الابی خاکیوں میں معلوم ایک معلوم دن کے وقت یہ ڈکی چپی بات تو نہیں کہ نکموں دوں نل مکرز پھر بے تو میں گمراہ ہو جٹلانے والو لا کلو من بن شجر ان بن کھانے والے ہوں گے زکوم کے طرح پما لیوں منہل بتون بس بھرنے والے ہوں گے اسے پیٹ اشالی بنا لی منہل ہمیں پی رہے ہوں گے اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی کھانے کے خیر میں جو چائے پیتے گرم گرم بس لوگوں نے عسائت سے اس کے خلاف استعلال کیا ہے کہ چائے کھانے کے بعد گرم مشروب یہ مناسب نہیں بکری تو جہاں کا دنیا میں کبھی طبیعت ٹھنڈی چیز چاہتی ہے کبھی گرم پشاری بوٹ اشور بل ہیم یہ پی رہے ہوں گے جیسے پیتا ہے دیوانہ اونٹ دیوانہ اونٹ جب پانی پر آ جاتا ہے اور جب تک گرا نہ ہو مرا نہ ہو پانی سے ہٹتا نہیں آگا نزول ہو ایک کی مہمانی ہوگی قیامت والے دن نہ خلا ہم تمہیں پیدا کر چکے پلولا تو سچ جکون بس کیوں تم تصدیق نہیں کرتے افرائے تم ماں تم آئے دیکھو تو وہ جو منی ٹپکاتے ہو بیوی کے رحم میں اہم تم تخلکوں تم اس سے کچھ پیدا کرتے ہو اب نہ خالق نا ہم پیدا کرنے والے نہ نقدرنا بے نقم ہم مقرر کرتے ہیں تمہاری موت وماں نہ مصبو کی اور ہم نہیں ہیں پیچھے ہٹنے والے یا کوئی ہم سے آگے نمبر لے جانے والا اللہ اس بات پر البت دلام سال کہ ہم بدل دیں تمہارے حالات کون بڑھائے گی چلیے ون شیخو فیم تالم اور ہم پیدا کر لیں گے وہ جو تم نہیں جانتے وہ لتا عالم تمہ اولا یقیناً تم جان چکے ہو پہلی پیدائش فلاز کرور کیوں نصیحت نہیں لیتی افر تم ماتا رسول آیا کو وہ جو تم کیتی بوتے ہو ہارش کرتے ہو کیتی ان تم کا ہم یا ہم ہے والے لو نشا نہ جاؤ ہم چاہے تو کر دے اس کو چور چور فضل تم پس بس ہو جاؤ گے تم دل لگی کرنے والے ان نہ لب و ہے ہم رہ گئے بل نہ ہر بلکہ ہم محروم رہ گئے افرائے تم علما دیکھو وہ پانی جو تم پیتے ہو پینے کا پانی ملنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں عجیب بات ہے کہ سیلاب زدگان کو سب سے بڑی ضرورت و تکلیف پانی کی ہے پینے کا پانی ہے یہ توبہ انت منزل تمہ منل مرز تم اتارتے ہو اس کو بادلوں سے امن نرمن ضلع یا ہم برسانے والے لو نشاؤ جعلنا ہو جا جا ہم چاہے تو کر دے اس پانی کو کھارا پلولا تشکرون میٹھے پانی کا شکر کرو افرائے النار اللتی تورون آیا تم دیکھتے ہو وہ آگ جسے تم جلاتے ہو ان انشا تم شکرتہ تم پیدا کر چکے اس کا درخت ہم نحن المنش یا ہم پیدا کرنے والے نہنجال تسکرتن ہم نے بنایا اس کو تذکرہ وہ متا المقوین اور سامان برائے مسافر بس پہ ہم اس پس رب بس کرے رب کی جو بہت بڑے ہیں فلاح و قسموں النجوم بس میری قسم ہے ستاروں کے مقامات کی جس جس جگہ ستارے چڑھتے اترتے ہیں وہ ان قسم ال لو تالب اور بے شک یہ قسم ہے کاش کے تم جان لو بہت بڑی قسم ہے ان نولا قرآن کریم بے شک یہ قرآن عزت والا ہے فی کتابی مخنون کتاب ہے پردپوش لایا بس ہوئے لل متحر اس کو آپ نہیں لگا سکتے مگر پاک باز علماء نے دو استدلال کیے ہیں ایک تو یہ کہ کافر کے ہاتھ میں قرآن نہ دیا جائے وہ متور نہیں اور دوسرا یہ کہ بغیر ارضو کے مت مصحف نہ ہو ہلو تو تفصیلی ہے تنظیل میں رب العالمی ہو چکا ہے رب العالمین کی طرف سے افم یہاں گلحدی سے کیا اس کلام کے بارے میں تم مداحت کرتے ہو مداحنت اس کو کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے صحیح ہے لیکن زبان سے نہیں بولتے کسی کی وجہ سے وہ تجالو ن اور تم بناتے ہو اپنی روزی انکم تو کہ بس تم تکزی بھی کرتے رہو پلو لائزہ برغتل حل کیوں نہیں وہاں جبرو آتی ہے سینے میں اٹک کر بوقت پر ون تم ہی نہیں زندگر اور تم اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے وہ نخل و اقرب بھی نہیں ہے من اور ہم زیادہ قریب ہے اس کو تم سے بھی لیکن تم نہیں دیکھتے پلولا ان کون تم غیر پس اگر نہ کیوں پس کیوں نہیں اگر تم نوتے دوبارہ اٹھائے جانے والے ترجنہ اس روح کو اٹھاؤ ان کون تم روح جب نکلتی ہے تین طرح ہوگی جیسے پہلے اعلی درجہ صابقور فرمایا مقرب پھر دوسرا درجہ اصحاب امین اور تیسرا درجہ اصحاب الشمال کا تین مقامات سورت میں تھے تینوں یہاں ہے فام میں ان کا نبن المقربی بس روح یا تو کسی پاکیز انسان کی ہوگی فراؤ ہوم وران بس اس کے لیے خوشبو ہے اور رزق وہ جنت و نئیم اور نعمتوں والی جنت فام میں کا نبین اور یا وہ ہوگی کسی دائیں ہاتھ والے کی نیک, نیک خصلت انسان کی فصلا ملک میں نہ صابل امین ہو آپ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسافیہ کرنے کے لیے دائیں طرف سے آئے وہ اما ان کا نہ من توال یا ہوگی جو والے اور گمراہوں میں سے فنوز علم بن ہمیں بس اس کی بےمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے وہ تس لیے تو جہیب جا ملے گا دو دف میں ان نہ ہوا حق کو لی عقید و سب میں رب